من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کریم کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور انہیں جمع کیا جائے گا لیس لهم من اس اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا ولا شفیع نہ کوئی سفارش کرنے والا لا الحم یتون تاکہ وہ بچتے رہیں اس قرآن سے انذار وہی قرآن دعوت دین کا ذریعہ انضار کا ذریعہ بشارت کا ذریعہ بار بار اس پر اس مبارکہ میں زور دیا گیا ولابلات وجہ اور آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ان لوگوں کو ہرگز دور نہ کیجیے گا جو اپنے رب کو پکارتے صبح اور شام اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں پس منظر کیا ہے مشیکی نے مکہ کے سردار آ کر اپنے نخوت اور تکبر کا اظہار کرتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہاری مجلس میں بلال یہ تو غلام یہ تمہاری مجلس میں خباب یہ تو لوہار کا کام کرتا ہے یہ غلام اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں ذرا ان کو دور کرو ہمارے پروٹوکول کا کچھ خیال رکھو تو ہم تمہاری مجلس میں آئیں یہ ان کی بد اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی جو ہے وہ عظمت کو بیان کر اے نبی ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا صبح و شام اپنے رب کو پکار کر اس کی رضا چاہتے ہیں ماں علی کمن حساب و شیئن امین المین تو پھر تو آپ نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے خطاب کا یہ ناس رخ حضور کی طرف ہوتا ہے اور سنایا دوسروں کو جا رہا ہوتا ہے فت اور اسی طرح ہم نے امر سے باس کو باس کے ذریعے آزمایا لیمبئی نا تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا یہ ہے بڑا خوبصورت معاملہ بلکہ بڑا ایک عجیب معاملہ کہ ان غربا کو جو مالی اعتبار سے کمزور ایمان کی توفیق دے دی اللہ نے اور اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ان سے جڑے رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور یہ مشکین کے سردار پریشان ہیں کہ بھئی یہ تو غریب غربا ہیں جنہوں نے یہ بات قبول کی ہے اگر اس میں کچھ ہوتا تو مالدار لوگوں نے قبول کیا ہوتا وہی بات دنیا پرس مال کی بنیاد پر منصب کی بنیاد پر تولتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فرما رہا ہے علیہ صلی اللہ علام کہ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندو کو خوب نہیں جانتا اب دیکھیے اور عزمت السلام جب آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فقل سلام العلیکم تو آپ فرمائیے بھائی تم پر سلام ہو اللہ اکبر قطم کم آد ن تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ان نہ من تو کہ تم میں سے جو کوئی برائی کر بیٹھے نادانی میں ثم من ہی پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور وہ اصلاح کر لے فن غفور تو بھی شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے کبھی مشکین نے یہ بھی تانے دیے ہوں گے بھائی پہلے تو تم ایسے تھے اب بڑے پاک باز بن رہے ہو تو اللہ سخان فرما رہے جو ایمان لے آیا جس نے اصلاح کر لی ان پر تو اللہ اپنی رحمت کو لازم کر چکا زنن ہمارے لیے کیا ہے کبھی ہمارے بھی لوگ تانے دیتے ہیں میاں بڑھاپا آیا تو اللہ یاد آ گیا جی یا یہ کہ کسی نے ماضی کے گناہ سے توبہ کر لی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اللہ ماں فرما دیتا ہے بندے نہیں چھوڑتے ہیں لیکن ہمیں جواب بندوں کو نہیں دینا ہمیں بندوں کے رب کو اللہ کو جواب دینا اس کی یہ ہے کہ جو توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ کردار اکر اور اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو سبیر المجرمین اور تاکہ گناگاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے حق و باطل کا فرق ہو جائے گا تو کون اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے وہ واضح ہو جائیں گے اور کون اس کی سزا کے مستحق ہوں گے ان کا بھی معاملہ واضح ہو جائے گا ابود الزین اینبی علی سُنا فرمائیے مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا قل لا اے نبی علیہ سنا فرما دیجیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا غلط المحتین بال فرض اگر میں نے ایسا کیا تو میں رائے حق سے بہک جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا یہ دو دو بات کہی جا رہی کہ تمہاری نہیں مانوں گا میں اپنے رب کی دعوت ہی دیتا رہوں گا اور اسی کی توحید پر رہوں گا بس یہ نکتہ سمجھ لیں ایسے مواقع پر بار بار اس کو جھٹلاتے ہو, ہو میرے پاس نہیں ان اللہ للہ حکم کا اختیار اللہ کے پاس ہے پیغام پہنچانا تمہیں جانا میرا کام ہے عذاب لا کر دکھانا یہ میرا اختیار نہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے ان حکم اللہ لیلہ حکم اختیار تصرف اللہ کے لیے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قل لو ما بی بی الامر اے نبی علیہ فرما اگر میرے پاس وہ بات ہوتی جس کی تم جلدی مچاتے ہو یعنی عذاب لے آنا تو کب کا میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اللہ وقت پر اللہ علم اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ عذاب فوری نہیں آ رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کوئی پسندیدہ ہو گئے ہو یہ تمہیں اللہ کی صفت علم کا بہت جامع بیان ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اللہ ہی کے پاس غیر کی کنجیاں ہیں لَا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اس میں سے آتا فرمایا پیغمبروں نے ہم تک بھی پہنچایا وہی کی جو تعلیم ہے مگر ہے سب کس کا اللہ کا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں ہے اور تری میں ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا اللہ عالمہ مگر اللہ اسے جانتا ہے اللہ اکبر ولاحبات کوئی دانا نہیں زمین کے اندھیروں میں نہ کوئی گیلی شے ہے نہ کوئی خشک اللہ فی کتاب مبین مگر وہ روشن کتاب یعنی لوہے محفوظ میں ہے یہ ہے اللہ کے صفت علم کا بیان بعض فلسفیوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ میکرو لیول کی چیزیں تو جانتا ہے بٹ ہی بارڈر اباؤٹ دا مائکرو لیول ایشوز یہ جہالت ہے ان کی میکرو ذرا بڑا انداز یعنی اکنامکس کی, کی مائکرو بہت ہی مائنیوٹ سی ڈیٹیل نہ اللہ کہتا ہے کوئی دانا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں جو اللہ کے علم نہ ہو اللہ اکبر ایک ایک انڈیویجول مخلوق کی ایک ایک بات کو انڈیویجولی پرسنلی اسپیسیفکلی آج خود اللہ سبحان متعالیٰ جانتا ہے اللہ اکبر قران کہتا ہے نا سورہ قوف میں ملقت خلق للانسانا ونعلم ما توسوس به نفسه اللہ فرماتا ہے سورہ قاف کی ایت نمبر ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے جو کچھ وسوسے بس اس کے سینے میں اٹھتے ہیں علیم بذات الصدور سینوں کے رازوں سے بھی واقف تو میرا اللہ ہم سب کا رب ہمارے ساتھ ہے سنتا ہے جانتا ہے ہر بات کو جانتا ہے اللہ اس بات یقین ہمیں مزید عطا فرمائے نہار اور وہ اللہ ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو تم دن میں کما چکے ہو ثمَّ فِيهِ پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ مقدرہ مدت پوری کر لو مو... آ... نیند جو ہے نا اس کو موت کی بہن کہا گیا نا اسی لیے کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی سوتے ہوئے ویسے آج کل تو رات کو سونے کا ٹائم کم ملتا ہے لیکن دعا پڑھتے ہیں نا اللہ بسمی کام تو یہ موت ہی تو ہے رو لے لی جاتی مگر لوٹا دی جاتی ہے وقت مقرر تک جب میری الفاظ کے موت کا وقت آئے گا تو پھر یہ لوٹانے کا معاملہ ادھر نہیں پھر وہ آخرت کا پھر معاملہ ثم میں الیہ مرضی پھر اسی اللہ سلحان تعالیٰ کی طرف کی طرف تمہیں لوٹنا ہے ثم بما فلم تعملون پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے بہو الق ہیرو فوق عبادی اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے یہ الفاظ بھی صورت میں کئی مرتبہ آئے ہیں وہ ہیرو فوق عبادی اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے ویور علی گم اور وہ تم پر نگمان بھیجتا ہے مراد فرشتے ایک حفاظت اعمال کی ہو رہی ہے کراماً رامن کاتبین اور ایک حفاظت میری اور آپ کی بھی ہو رہی موت سے بڑا کوئی محافظ نہیں جو وقت طے ہے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی کبھی کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کہہ جاتے ہیں موجزانہ طور پر بچ گیا ہم کہیں گے بچ نہیں گیا اللہ نے بچا لیا حفاظت جان کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں اذا یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو سلونا تو ہماری فرشتے اس کی روح قبضے میں لے لیتے ہیں وہم لا اور وہ اور اس میں کوتا ہی نہیں کرتے سمدو الحق پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا اللہ کی طرف الا لہو الحكم اگا ہو جاؤ حکم کا اختیار اللہ ہی کا ہے وہ واسر الحاسم اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللهم حاسبنا حسابا یسیرا قل من ینجیک من ظلمات البحر والبحر نبی علیہ السلام سے پوچھئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے تدعونه تضرعا وخفیا جب کہ تم اس کو گڑا گڑا کر اور چپ کے چپ کے پکارتے ہو جب پھنس گئے تو اللہ یاد آیا لہین انجا نہ مینہ دھیر نہ منشیا کی نیند کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے اللہ بچا لیں تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے سنا فرما دیجیے اللہ ہی تم اس سے بچاتا ہے اور ہر سختی سے تم ان تم تشریف پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو وہ تو جھوٹے معبوتوں کو پکارتے تھے وہ تو ہوئے مشرق ہماری بھی تو گوٹ پھنستی ہے نا کبھی کبھی ہمارا بھی تو کام پھستا ہے کبھی ایگزامس کے ہارڈ ٹائمز کبھی پروفیشنل ریسپانسبلٹی کی پرفارمنس کے دوران میں مشکلات کبھی بزنس کے اوپر کا آ جانا اللہ اپنے میں رکھے کبھی مریض کا بیڈ پر ہونا یاد آتا ہے نا اللہ اللہ فضل فرماتا ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں اللہ کو کچھ اور چیزیں ترجیحات بن جاتی ہیں کیا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو پکارے نہیں تھا کبھی یہ ہمیں سوچنا چاہیے for for اس کے بعد عذاب کی تین قسموں کا بیان فرما دیجیے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلیکم یا تمہارے نیچے سے او اویل بس یا تمہیں فرقوں میں جدا جدا کر دے پی بعضکم با کم بادن اور تم سے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مدہ چکھائے لڑائی میں مبتلا کر کے تین قسم کے عذاب اوپر سے عذاب پتھروں کو برسایا جانا علیہ السلام کی قوم شعلے برسایا جانا شعیب علیہ السلام کی قوم نیچے سے عذاب دھسا دیا جانا قانون کا معاملہ غرق کر دیا جانا فرون عال فرعون کا معاملہ قوم نو کا معاملہ علماء نے اور بھی لکھا مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ نے بھی لکھا اوپر سے عذاب ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا ہمارے کرتوتوں کے نتیجے ہوتے ہیں اوپر کا عذاب ایسے باسز مقرر ہو جائیں کہ زندگی اجیلن کر دیں نیچے سے عذاب حکمرانوں کے لیے ریایہ ایسی کے جو نافرمان ہو نیچے سے آداب ملازمین سب اولاد ایسی ہو کہ جو نا ہو اللہ اکبر یہ اتنی مساتے اور تیسرا اللہ گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے لڑائی میں مبتلا کر کے بہت عجیب ایک بات ہے مسلم شریف کی روایت حضور نے فرمایا میں نے تین دعائیں کی اللہ سے اے اللہ میری امت غرق کر کے ہلاک نہ کر دی جائے جیسے پچھلی پوری امت ہیں اللہ نے قبول کر لی میرے مالک قص سے میری امت ہلاک نہ کی جائے کہ سبھی ختم ہو جائیں اللہ نے قبول کر لی تیسری قبول نہیں ہوئی اللہ اکبر. کہ آپس میں نہ لڑیں اللہ کی مشید لیکن ہوتا ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے ماں اصاب ابھی مصیبت تبھی ماں سورہ ادیک میں ہم پڑھیں گے جو مصاحب تم پر آتے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے نہیں لڑنا ہے اور لڑنے والوں کو کنڈیم کرنا ہے وہ لسانیت کی بنیاد پر یہ مسلط کی بنیاد پر لڑتے یا لڑواتے ہوں ہمیں اس کا پارٹ نہیں بننا کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی بھلا دیکھو کس طرح ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے تاکہ وہ سمجھیں وہی قوموں کا محبل حق اور اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے کل علی تم وکیل آپ فرما دیجیے میں تم پر وکیل نہیں ہوں جبرن منوالوں یہ میرا کام نہیں لکل الینبا مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے بسو فتح المون اور عنقری تم جان لو گے اس انکار کے نتائج سامنے آیا چاہتے ہیں ال فی نا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو سے اعراض فی تو ان سے ایراض کیجیے وہ مشغول ہو جائے اس کے علاوہ کسی اور بات میں یہ وہ بات ہے جس کا اشارہ سور مثرا کی آیت نمبر ایک میں ہے کہیں اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑے ہو رہے ہیں غلط معنی بیان کیے جا رہے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اللہ مذاق اڑایا جا رہے مد مت بیٹھنا ان کے ساتھ شیتان اور اے سننے والے اگر تمہیں شیطان بھلا دے فلا تک بآدت دکھ تو یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھنا مال قومی غالمین ظالم قوم کے لوگوں کے ساتھ یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے خرم تو مسلمانوں کے معاشرے میں ہیں لیکن اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں ان جگہوں پر ان مقامات پر بیٹھنا جائز نہیں ہے اللہ ہمت دے سمجھائے نہیں مانتے تو وہاں بیٹھنا جائز نہیں یہ مخلوط محافل چلتی ہیں اور جناب شادی بیاہ کے موقع پر پردے کے احکامات کی دھجیاں بھی گھیری جائیں اور ڈانس بھی ہو رہا ہے اور سب بیٹھے ہوئے یہ گنجائش نہیں اس کی ہمارے دین کے اندر یہ ایک مثال ہے باقی بیسری اور مثال آپ ذہن میں لے کر آ جائیے جہاں اللہ کی شریعت احکام کا جا رہا ہے کی والے گناہوں سے کوئی شے نہیں ولاک ان ذکر لیکن نصیحت کرنا تو ضروری ہے کہ وہ باز آ جائیں ایمان والے خود تو شریک نہ ہوں لیکن دوسروں کو سمجھائے تو صحیح اور پھر ہم تو مسلمان معاشرے میں نا ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھر بار میں کوئی تقریبات ایسی ہو رہی جو سمجھائیں بھائی ہم اللہ کا نام لے کر ہمت پکڑے ان کو سمجھائیں گے اثر ہوگا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین اسی معاشرے میں الحمد وہ گھرانے بھی ہیں جہاں پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ ولیمہ کی دعوت ہوتی سنت بھی کی دعوت اس سے اس کا ذکر کر رہا ہوں اور کوئی اس کے اندر خرافات نہیں ہوتی اور ہزار ہزار بندہ بھی اگر آ جاتا ہے تو پردے میں سب بیٹھ کے حضرات ایک طرف خبریں ایک طرف بیٹھ کے کھا بھی لیتی اور آن دا لائٹر سائڈ ولیمہ ہو بھی جاتا ہے سمجھ رہے ہیں ولیمہ ہو بھی جاتا ہے الحمدللہ تو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھانا چاہیے نہیں مانتے پہ دوسروں کا چوائس لیکن سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا یہ مشیقین مکہ کی طرف بھی اشارہ من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طالبات کو مسخ کر دیا دین کو کھیل تماشا کھلواڑ بنا دیا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دین کے نام پہ رمضان دکان کیا دین کے نام پہ رمضان دکان تماشا لگ رہا ہے معذ اللہ یہ کھلواڑ ہے بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ودتر بھی ماں کا سبل اور اس خدا سے نصیحت کیجیے تاکہ کوئی اپنے کیے یعنی اپنے عمل سے پکڑا نہ جائے سمجھانا ہمارا ذمہ ہے نہیں مانتے تو پھر ان کا چوائس لئی صلی مندور شفیق ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا وہ انتا اور اگر وہ بدنے میں ہر طرح کا معاوضہ بھی دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا الا اکل لگین اب سیلو بیما کا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے گئے لہم شراب من حمیمی و علیم ام بیما خان یقر انہیں گرم یعنی کھولتا پانی پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہے اس سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے یہ جہنم کے آدابوں میں سے ایک کا بیان ابھی ہے بعد میں بہت تفصیل آتی رہے گی کھولتا پانی اللہ النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما سوا اس کو پکارے جو نہ ہمیں نفا دے سکے نہ ہمارا نقصان کر سکے على بعد اللہ اور ہم کیا اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد جبکہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تم کس بات کی طرف اے مشرق ہمیں بلاتے ہو کل لدیستیاتی طرح جسے شیطان نے بھلا دیا جنگل میں اور وہ حیران و پریشان ہے غلط قسم کے لوگ ان کی محفلوں سے قسم کی چیزیں یعنی گناشان کر کریں تو کیا کریں انہیں ہدایت سُھجائی نہیں دیتی لہو یدعو لہو اتینا. اس, کے ساتھ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے آ ہمارے پاس آ. ایک طرف شیطان کھینچنے کی کوشش کر رہا اس کی پارٹی کے لوگ ہوں گے تو کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے جو ہب کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں گے اللہ ہمیں انہی میں شامل رکھے ہزب اللہ میں اللہ ہمیں شامل رکھے ہزب الشیبان سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے, رب اللہ سبحانہ کے مسلم ہو جائیں وہ نقیم السلط و تقو اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوع اختیار کرو وہروم اور وہ اللہ ہے جس کی طرح تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے وہی خلقات بالحق اور وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا یعنی بامقصد طور پر بیا وہ یقول کون اور جس اس اللہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا یعنی قیامت کا برپا ہونا قوله الحق اس کی بات سچی ہے وله الملك یوم یونس فتق السور اور بادشاہت اسی کی ہوگی جس سے سور پھونکا جائے گا عالم الغیب والشہادہ وہ اللہ غیب ظاہر کا جاننے والا ہے وہو هو الحکیم الخبیر اور واللہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے اس کے بعد اگلا بیان ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہ رکو مکمل ہوا چاہتا ہے اور چند آیات مزید یہ واقعہ مکمل کر کے آج کا بیان مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی ان شاء اللہ تعالیٰ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا آزرا آزر سے کیا تم بابود بناتے ہو ان کا مبین بے میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں آزر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اکثر مفصرین نے یہ فرمایا کہ یہ والد بعض کا خیال ہے یہ روایات آہر سنت کے ہاں بھی موجود ہیں کہ شاید یہ چچا تھا واللہ اللہ عالم لیکن یہ دونوں آراء بیان کی گئی ہیں لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ والد تھے ابراہیم علیہ السلام کے ان نے ارا کا مقاؤ مقافی والا علی مبین بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں اس کے بعد اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ایک ڈائلاگ ایک مکالمہ عیسی علیہ السلام معاف کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ قوم شاہ پرس بھی تھی بادشاہ کی پرستش بدھ پرست بھی تھی معروف بات ہے اور ستارہ پرست بھی تھی اس شرک کی نفی کے لیے ایک بڑا سرچنگ کا انداز اور ایک ڈائلگ کہہ لیجئے اس کو وہ انداز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا البتہ اس پورے کلام سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ یہ فرما رہا ہے یہ سارے دلائل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے وہ کدا کنوری ابراہیمات اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہ کے عجائبات دکھائے بلی یقون من المکنین اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں پیغمبر کو پورے وسوق اور کنوکشن کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے اللہ مشاہدات کراتا ہے اب کون سے کلام ہو رہا ہے فلما جنہ لبا پھر جب ان پر رات میں اندھیرا کر لیا تو ایک ستارہ دیکھا ربی انداز دیکھیے گا فرمایا کہ یہ میرا رب ہے یہ سرچن کا انداز فلما افلا پھر جب وہ غائب ہو گیا دھوک گیا لا احب تو فرمایا کہ دیکھو میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا فلما رال قبر ربی پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے فلم <ضَالِّين> پھر جب وہ غائب ہو گیا تو فرمانے لگے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی صحیح راہ سے ہٹ جانے والوں میں سے ہو جاتا فلم اور <أَكبر> جب سورج کو جگ مگاتا دیکھا تو کہنے لگے ارے یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا لگ رہا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا فرمانے لگے قوم بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک حیراتے ہو یہ ڈوب جانے والے یہ غائب ہو جانے والے یہ غروب ہو جانے والے یہ کوئی معبود تھوڑے ہی ہو سکتے انی وجہ تو لدی فطوری وما انا من بے شک میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات یعنی اللہ کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وہ قوم اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا فرمانے لگے کیا تم اس سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس سے مجھے ہدایت عطا فرما دی بلا خوف تشریق اللہ اربی شع اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا مگر یہ کہ میرا رب اللہ ہی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو بات الگ نفع نفسان کا مالک اللہ ہے نہ کہ جھوٹے معبود وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْنِ عِلْمًا رب کے اور میں تمہارے ان شریکوں سے کیوں ڈروں جبکہ, تم اس اللہ، جبکہ تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کا تم شریک ٹھہراتے ہو سلطانہ کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی تم جھوٹوں کو پکارتے شرم محسوس نہیں کرتے تم جھوٹوں کو پکارتے ہو اور اللہ سخان و تعالیٰ ڈرتے نہیں ہو تو میں تمہارے, جھوٹے آخر کو ڈروں جس کی دلیل تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نہیں فریق تو دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے اِلْكُمْ تُمْ, تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ اللہ کی طرف سے جواب اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یل بسو ایماند المن اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث سے وضاحت فرمائی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ورنہ چھوٹی موٹی کوتائی زیادتی تو ہر بندہ کر جاتا ہے کوتاحی سے یہاں مراد شرک امن اصل میں کس کے وہ اندر کا پیس انٹرنل پیس وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اولائک الاحمل الامن انہی لوگوں کے لیے امن ہے وہ محدود اور وہی ہدایت یافتہ ہیں بس ایک آیت اور پڑھ رہے ہیں ان شاء اللہ وہ لا قومی یہ ہے ہم اور یہ ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم کے مقابلے میں یہ جو پورا مکالمے کا انداز ہے یہ قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے شروع میں بھی فرمایا کہ ہم نے عجائبات کائنات کے دکھا دیے اور اب بھی اللہ فرما کی کہ یہ دلائل ہم نے دیے ابراہیم علیہ السلام تو توحید ہی پر کارمند مند تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انداز انہوں نے اختیار فرمایا درجات من نشا ہم جن کے چاہتے دراجات بلند کرتے ہیں ان نربا کا حکیم علیم بے شک آپ کر بہت حکمت والا علم رکھنے والا ہے